شرقین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے سونے کا یا چاندی کا یا کسی اور چیز کس کا اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں فرمزی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو اب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا تو جو جمع ہو سکتے تھے وہ سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل قلعہ احد کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اجراد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور بھی بہت ساری روایات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو ایک تہائی کے برابر ارشاد فرمایا ہے. <تصفح> آپ کہہ دیجئے وہ اللہ احد یکتا ہے اکیلا پہلا یکتا ایک یہ سارے کے سارے معنی اس کے آتے ہیں اللہ اللہ بنیاز ہے لم يلیده ولد يلیده جنہ لم اس کی کوئی اولاد نہیں اولاد ہے نہ کوئی اس کے برابر ہے کف برابری کو کہتے ہیں نہ کوئی اس کے برابر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے آپ کہہ دیجیے احد اور واحد ان دو لفظوں کا ترجمہ ایک ہی کیا جاتا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد جو پاک ہو جڑنے سے دو چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں اس سے ہو تعداد سے پاک ہو کسی چیز کی مشابہت سے اہم شکل ہونے سے پاک ہو اس کو احد کہتے ہیں تو یہ لفظ صرف صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بولا جاتا ہے کیونکہ وہ دو چیزوں سے مل کر نہیں بنا اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے اور وہ کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں ہے اس کی اور نہ وہ کسی کے ہم شکل ہیں اور قل هو اللہ. اس میں ہوا ضمیر آیا ہوا ضمیر یہ ضمیر شان ہے اور ضمیر شان کا کوئی مرجہ نہیں ہوتا کیونکہ ضمیر پیچھے لوٹتی ہے کسی نہ کسی طرح اس کا کوئی مرجہ نہیں ہوتا اور ضمیر شان وہ ہوتی ہے جو مذکر کے لیے آتی ہے اور اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور جو معنس کے لیے ہو اس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں اور آنے والا کلام جو ہے اس کے بعد جو کلام آتا ہے وہ اس کی تفسیر کرتا ہے تو قلح کہہ دیجئے وہ وہ کون اللہ احد یعنی اللہ تو آگے آنے والے جملے نے اس کی تفسیر کر دی اللہ سمد, سمد کا معنی ہم کرتے ہیں بینیاز اس کے مفسرین نے بہت سارے معنی ذکر کیے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ جس کا پیٹ نہ ہو یعنی جو کھائے نہ پیئے بعض فرماتے ہیں کہ جس کے آتے نہ ہوں وہ جو کھانا نہ کھائے کسی کا محتاج نہ ہو اس کے سب محتاج ہوں جس پر مصیبت نہ آئے جس کے اوپر کوئی نہ ہو جو ہمیشہ رہے اس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے یہ بہت سارے معنی لیکن سمجھ کا اصلی معنی یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج ہے نہیں لم نے جو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصب بیان کرو یہاں سے ان کی تردید ہے لم اور وہ کفار جو اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہو جیسے عیسائی عیسی علیہ السلام کو اللہ کی اولاد مانتے یہود و زیر علیہ السلات وسلام کو خدا کا بیٹا کہتے اور مشرقین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تو لم یلید ولم یولد نہ وہ کسی کا والد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے انگریز جب ہندوستان آیا تو ہندوستان کے اندر انگریز نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر اور پر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اس نے یورپ سے پادری وغیرہ بلائے تو ہمارے علماء نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کو ہندوستان سے بگا دیا عیسائیت کے تبلیغ کے سلسلے میں ایک مرتبہ ان کا جلسہ ہوا عیسائیوں کا تو پادری نے حضرت عیسیٰ اس علیہ السلام کو خدا کر بیٹا کہا تو اتفاق سے کوئی عانم اس وقت وہاں موجود نہ تھا تو ایک روٹی پکانے والا یہ باتیں سنتا رہا انتظار کرتا رہا کہ کوئی جواب دے لیکن جب کوئی جواب دینے والا سامنے نہ آیا تو وہ روٹی پکانے والے نے ہاتھ جاڑ کر اس پادری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا پادری صاحب مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے لیکن میں جاہل آدم ہوں میں روٹیاں پکا پکاتے ہوئے اٹھ کر آیا ہوں تو جواب ایسا دینا کہ میری سمجھ میں آ جائے یعنی جواب آسان ہو علمی انداز نہ ہو. تو پادری نے وعدہ کیا ٹھیک ہے آسان جواب دوں گا تو اس نے کہا کہ اللہ کی کتنی عمر ہے پادری نے کہا کہ وہ ہمیشہ سہے اور ہمیشہ رہے گا پھر اس نے کہا کہ میں یہ ازل اور ابدھ کو نہیں جانتا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میں اس کو نہیں جانتا ہمیشہ سے ہے یعنی ازل اور ابدھ میں اس کو نہیں جانتا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کتنے برس کا ہے کتنی عمر ہے پادری نے کہا اچھا تو تو یہ سمجھ لے کہ ایک لاکھ برس کا ہے تو اس نے کہا اب میری سمجھ میں آ گیا تو کہا اب بتاؤ کہ کتنی اولاد ہے اس کی پادری نے کہا کہ اس کا بس ایک بیٹا عیسائی عیسیٰ ایسا علیہ السلام تو اس روٹی پکانے والے نے کہا کہ مجھے دیکھو صرف ساٹھ سال کا ہوں اور میرے دس بیٹے ایسے ہیں کہ اگر تیرے اگر تجھے میرے دس بیٹوں میں سے کوئی ایک تپڑ مار دے تو منہ پھر جائے اب بتا کہ تیرا خدا زیادہ طاقتور ہے یا میں تو پادری یہ سن کر لاجواب ہو کر بھاگ گیا تو یہ واقعہ کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوت رحم اللہ کے سامنے آ کر بیان کیا تو مولانا نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کی شان بھی عجیب ہے وہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے لم لمح لم یلد یہ کون سا سی گاہ ہے مزارے کا اور آپ نے پڑھا ہے کہ مزاریہ پر جب لم داخل ہو تو وہ کس کے معنی میں کر دیتا ہے ماضی منفی کے بارے میں معنی میں کر دیتا ہے تو یہاں پر لئ یا نہیں کہا لم یا فرمایا تو اس میں عیسائیوں اور یہودی اور مشرقین کی ان کو رد کرنا مقصود ہے کہ اللہ کا والد نہ ہونا یہ ہمیشہ سے ہے اس کے لیے لب سے لم لے کر آئے یو یولد اور نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے اس کا کوئی مثل مماثل نہیں ہے نہ اس کے کوئی مشابے ہے نہ کوئی ہم شکل ہے جی بجل سورة, سورة الفلق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر مفاتات في العصد شر حسد, حَسَدَ یہ صورت صورت الفلق مکی صورت ہے اس کے اندر پانچ آیات اس کی ترتیب نزولی بیس ہے مکہ میں نازل ہوئی اور ترتیب توقیفی ایک سو تیرہ سورت الفلق اور سورت الناس ان دونوں سورتوں کو معاوذ معاوذ ان دونوں کا شانی نزول ایک ہی ہے اور یہ سورہ پلک اور سورہ ناس دونوں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی شانز ان دونوں کا شان نزول یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو جادو کر دیا تھا تو اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے اور جادو کا عمل جس چیز سے کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے تو وہ لوگ کنویں سے اس جادو والی چیز کو نکال لائیں تو اس میں گھریں لگی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں کو کھول دیا آئین اسی وقت آپ صحت یاب ہو کر کھڑے ہو گئے اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب جمتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا یہ ذات کا معاملہ ہے اور ذات کے معاملے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اس لیے پوری عمر اس یہودی سے کچھ نہ کہا کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تو اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے پرمایا کے دو شخص خواب میں آئے ایک شخص میرے سرہانے بیٹھ گیا سر کی طرف اور دوسرا پاؤں کی طرف تو سر والے نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے تو دوسرے نے کہا اس پر جادو ہوا ہے اس نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا تو جواب دیا کہ لبید بن آسم نے اس نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا اس نے بتایا کہ ایک کھنگے اور اس کے دمدانوں میں پھر اس نے پوچھا وہ کہاں ہے اس نے بتایا کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا یہ پل پیدا ہوتا ہے اور وہ پلا کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دفن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو صحابہ کے ذریعے اس تعویذ کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا اگر کسی نے جادو کیا ہے تو کیا صرف یہ پڑھنا کافی ہوگا یا ہمیں بھی جادو والی چیز کا پتہ کرنا ہوگا امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ یہ پڑھیں گے تو اس جادو والی چیز کا اثر اس پڑھنے سے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے سے اس کا اثر امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ختم فرما دیجیے یقین کے ساتھ پڑھیں گے اللہ رب العزت اس کا اثر ختم فرما دیں گے. جی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان صورتوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے جو برکات ہیں منافع ہے وہ بے شمار ہیں اور سب لوگوں کو ان کی ضرورت ہے کوئی ایک انسان بھی اس سے مستبنی نہیں ہو, نہیں ہو سکتا ان دونوں صورتوں کو جادو نظر بد آفات جسمانی اور روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر ایک عظیم اثر ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسلم شریف کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہے کہ ان کی مثال موجود نہیں اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری اور مسلم شریف کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوضین تین تین بار پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے ابو ابوداؤد اور نسائی شریف کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر پھیر لیتے آپ کہہ دیجیے اعوذ پناہ پکڑتا ہوں میں بےرب بل صبح کے رب کی من شر ما خلق تمام مخلوق کے شر سے ومن شر سے شرط نے غاسفقباسق کا مانا ہوتا ہے اندھیرا کرنے والا اور وقب اس چھپ جائے غوربوں سے متوجہ ہونا غروب ہونا تاریخی پھیلنا چاند کا گرن ہونا یہ بہت ساری معنی آتے ہیں امن شرغ غاسی وقف اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل نپا سات اس کا معنی ہوتا ہے منہ سے تھوک پھینکنا یذربا یزربو یا نصرا سے ہو اس کا معنی ہوتا ہے منہ سے تھوک پھینکنا تھا خون بہانا تھوکنا ایک اور لفظ ہے تا پا یہ ہے نون پا تا نون پاسا نا ٹھیک ہے اور ایک ہے تا پام تفل اس کا معنی بھی ہوتا ہے تھوکنے تھوکنا اور نفس یعنی نون پاسا نفسن اور تفل فرق یہ ہے کہ جو جو نون پاسا نفسن ہے اس میں تھوک کی کمی ہوتی ہے اور تفلن میں زیادتی ہوتی ہے تو دم کرنے کے لئے بھی نفسن کا استعمال ہونے لگا ساتھی روکد کا معنی گر گرا لگانا اور گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے نفاساتھونکنے والیوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور ان شرح اذا حسد اور حسد کرنے والے والے کے شر سے اذا حسد جب وہ حسد کریں جی آبل کہہ دیجیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی صبح کے رب کی فلق کا معنی ہوتا ہے ہٹنے کے اور یہاں مراد صبح کا نمودار ہونا جیسا کہ ایک اور آئے میں پالق السب کا لفظ آتا ہے پال قل اس باہ جی دلتے ابن اب حاتم کہتے ہیں کہ زید ابن علی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے آبا یعنی حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے سنا کہ الفلق یہ جہنم کی تہ میں ایک کنواں ہے تو رب الفلق رب الفلق یہ اس لیے ذکر کیا فلک کو تو پلک سب سے بڑی تکلیف دہ مصیبت اور سب سے عظیم شر ہے اور جو اس کا مالک ہے اس شر کا مالک یقیناً وہ ہر شر کو دور کرنے پر قادر ہیں تو خاص طور پر اس وصف کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام شرور کو دفع کرنے پر قدرت قدرت رکھتے ہیں تم ہم سے پناہ مانگو لیکن جو پہلی تفصیل ہے صبح صبح کے رب کی قسم اس کو جمہور مبصرین نے اختیار فرمایا صبح کی قسم کیونکہ رات کے اندھیرے میں رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ اکثر شرور اور مصیبتوں کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی ان تمام خطرات کو دور کر دیتی ہے تو جو بھی اللہ سے پناہ مانگے گا اللہ رب العزت اس کو تمام آفات سے دور فرما دے گا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے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 جب جائے تو اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگر یہ جو کاروائیاں کرتے ہیں جادو کرنے والے یہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں یہ خاص طور پر رات کے اندھیرے کی قسم ہے وَمِن اور ان شر نات مارتی جی. اور ان جانوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہے ان جانوں کے شر سے جو میں نے ایک لفظ کہا جانوں کے شر سے تو جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں تو جادوگر مرد ہوں یا عورت دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گھرے لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونتے رہتے ہیں تو ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہیں امین شرح سے حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے صورت الناس یہ بھی مکی سورت اس کی ترتیب توقیفی ایک سو چودہ اور ترتیب نزولی اکیس ایک رکو آیا چھ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى تلقى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس کہو <Kuhu> کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی ملکی ناس سب لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کا پروردگار بھی ہے صحیح معنوں میں سب کا بادشاہ بھی اور سب کا معبود حقیقی بھی الہی ناس سب لوگوں کے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے چھپ جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو جب وہ ہوش میں آ اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے کو دب دبک جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ آ وسوسے ڈالتا ہے الفناس یا الوس واصف فسوسا بس ڈالنے والا جی تو اس کا من پیچھے لوٹنے کے شیطان کو خناس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عادت یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے پھر جب غفلت ہوتی ہے تو پھر آ کر وسوں سے ڈالنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو خانے ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے دوسرے میں شیطان فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا ہے اور شیطان برے کاموں کی پھر انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب تک وہ ذکر میں مشغول نہیں ہوتا تو وہ اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے وسوسے ڈالتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسو وسوسے ڈالتا ہے شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتا اور دلوں میں وسو ڈالتا ہے لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسو سے آ جاتے ہیں تو اس لیے اس آیت کریما میں دونوں قسم کے से سے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے کیونکہ شیطان نے دعا مانگی تھی نا کال ربی محلت دے دو قیامت کے دن تک الْأَرْضِ فل اجمائن سب کے سب انسانوں کو گمراہ کروں گا ان کو اغوا کروں گا دعا اللہ نے قبول فرمائی تو اللہ رب العزت نے شیطان کو طاقت دی ہے لیکن پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کی تلقین بھی دی جیسا کہ ان دونوں صورتوں میں ہے فلو راس تو انسان جب اللہ کی تنا مانگتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے قرآن کریم کا آغاز سور فاتحا سے ہوا تھا جس میں اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد اللہ رب العزت ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے اور قرآن حکیم کا اختتام سورہ ناس پر ہوا ہے جس میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی کیونکہ انسان جب سیدھے راستے پر چلے گا تو اس میں رکاوٹ شیطان کا شر ہو سکتا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت سے جو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ن شیطان دونوں کے شر سے اپنے تمہ ایک ہیں جی الحمدللہ ہماری یہ تفسیر ہم فارغ کے بھی مکمل ہوگئی اور اس سے پہلے رابطہ کرتا ہوں وہ دعا فرمائیں یہ دونوں کتابیں مکمل ہوئی ان شاء اللہ آج دعا حضرت مفتی صاحب کر رہی ہے جی Thank <laughs> you. السلام علیکم آواز جی. حضرت مفتی صاحب سے رابطے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی. حضرت مصروف ہے جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے ان شاء اللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے جی جی پانچ منٹ سے پانچ منٹ بات و اللہ جی اچھے مفتی صاحب سے رابطہ ممکن نہیں ہو رہا تو جہاں تک اس میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں ابھی تک ہم پڑھ اس میں بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ذاتین کے احادیش میں سے آم سے پاری کے تفصیل میں سے ترجمے میں سے کوئی بات سمجھ نہ آپ حضرات سر سے دعا کر لیتے باقی جیسے حضرت فرمائیں گے ویسے کریں گے ٹھیک ہے جی دعا کے آداب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تاریخ اس کے بعد دعا کے شروع میں درد شریف دعا کے آخر میں درد شریف اور دعا جب شروع کی جائے سب سے پہلے اپنے گناہوں کے موافق جی الحمد علی محمد ابراہیم بارک علی محمد محمد مبارت ابراہیم ابراہیم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحلنا لن تكون النمين الخاصرين. وهم في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة إلى عذاب النار. فرور ديگاري عالم هم سبك ساري گناه معافرنا. صغيرة كبيرة تمام گناهكم معافرنا. فرور ديگاري عالم هم سبك دل سي توبه تفينيه. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پوری امت کے مسلمانوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں کے کے روح دکار عالم ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرما روح دکار عالم اس پڑھنے اور پڑھانے میں کوئی کمی غلطی بے ادبی گستاخی ہوئی ہوزر فرما یا ماں اس پڑھنے اور پڑھانے میں برکت نصیب فرما اور وہ دیگر عالم جتنے بیمار ہیں حاضرین میں سے یا گھروں میں یا ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا ہے کامل آتا فرما اور حاضرین میں سے جس جس کے عزیز و اقارب بیمار ہیں اللہ سب کو شفا ہے کامل آتا فرما جتنے مسلمان اس دنیا کامل مخترف فرما میں سے دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ کی کامل مخترف فرما دیگر عالم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توقع نصیب فرما اللہ ایمان کے سلام کی حیات نصیب فرما رو دغارِ عالم اس دنیا میں زندہ رکھ آقا نام دار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھ اس دنیا سے اٹھا نِ کابل کے ساتھ اٹھا روار عالم جو خیر اور بھلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ تمام خیر اور بھلائی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو عطا فرما جن شرور اور فتن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام شرور اور فتنوں سے ہم سب کی پوری مسلم کی حفاظت فرما. عالم ہم سب کو دین اسلام کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمان دین, دین کی محنت کے لیے قبول یا اللہ ہمارے بچوں کو اللہ کے لیے قبول فرمان پرورگار عالم پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے جس نے جس کس کی جو جو جائز حاجات ہیں اللہ ان سب کو پورا जिस جس کس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان تمام کے نیک حاجات نیک تمنا نیک ارادے یا اللہ سب کو غیر کے خزانوں سے پورا فرمان بچوں کے لیے خاص دعا کرنا ہے بعض ساتھیوں نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے خاص دعا فرمائیں تو یا اللہ ان کے بچوں کو اللہ نیک بنا متفی بنا اللہ پرہیزگار بنا اپنی والدین کی آن, آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اللہ ہمارے بچوں کو صحابہ اکرام رضام اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے بچوں جیسا بنا اللہ ہماری عورتوں کو صحابیات جیسا بنا اللہ ہمارے اندر صحابہ جیسا ایمانی جذبہ ایمانی قوت نصیب فرما دگار عالم جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو قبول اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیگار عالم جی انشاءاللہ ضرور گھر میں کچھ بیماری ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا صحت بھی, نعمت, بھی نعمت. کے نعمت کو برداشت نہیں رکھ سکتے صحت کی نعمت سے بدل دے اللہ سب بیماروں کو شفا کا متا ہوں اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول کرنا سلکا نا اجمعین ہنگ اللہ بھی راہر